Yeah uh -huh. سورت الجمعہ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں ان شاء اللہ نحمد رسول امباد آؤن شیفان الرجی الرحمٰن الرحیم للہ ما فی السماوات فی الارض بحلات القدوس العزیز الحکیم سورت جمعہ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں پچھلی سورت میں زوردار بیان جہاد اور قطال اور غلب دین اقامت دین حضور کا انقلاب مشن علیہ السلام یہ سب بیان ہو گیا اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ سارا کام تو ہوگا شروع کہاں سے ہوگا تو حضور علیہ السلام کا بنیادی طریقہ کار کیا تھا بیسک میتھڈولوجی حضور کی کیا تھی بڑا پیارا شیر ہے آج تو بس شیروں کی آمد ہو رہی ہے الحمدللہ کہ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غارے ہیرا پہلے بدر کے تیس سو تیرہ کہاں سے ملے غار ہیرا میں آیا قرآن اس سے حضور نے تربیت دی ہے تسکیہ فرمایا ہے تعلیم دی ہے اس بیسک میتھڈالوجی کا بیان سورہ جمعہ میں اور وہ ہے قرآن قرآن کے ذریعے دعوت قرآن کے ذریعے تسکیہ قرآن کے ذریعے تربیت قرآن کے ذریعے انقلابی جماعت کی تیاری اور پھر اس کو میدان میں باطل کے مقابلے میں اتارنا تو مقصد حضور کا سورہ صف میں اور بیسک میتھڈولوجی بنیادی طریقہ کار اب سورہ جمعہ میں بسم اللہ الرحمن الرحم یو سب بے خل اللہ تصویر بیان کرتی ہر شہر جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے اللہ کی الملک القدوس العزیز الحکیم. وہ اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے حد درج پاک ہے غالب ہے حکمت والا ہے اللہ کی چار صفات کا بیان اور اگلی آیت میں حضور کے چار کاموں کا ذکر آ رہا ہے بڑا پیارا ربط ہے اس میں حول لدی الامیین المن ہُم وہ اللہ ہے جس نے امیین میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم چار کاموں کا بیان یتلو علیہ آیاتی حضور علیہ السلام ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں وہ ضکیم اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں وہ اللہ محمل کتابوں نے کتاب یعنی احکام کی تعلیم دیتے ہیں وہ الحکم اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں وہ عن خان امین قبر الفیح وبین اور یقیناً اس سے پہلے یہ لک کھلی گمراہی میں تھے یہ ہے حضور کا بیسک میتھڈالوجی کا معاملہ بنیادی طریقہ کار یہ بات چار مرتبہ قرآن میں آئی ہے البکرا کی آیت نمبر ایک سو انتیس ہے پھر البکرا کی آیت ایک سو اکاون ہے پھر اعلی عمران کی آیت ایک سو چونسٹھ ہے اور اب یہ سورج جمعہ کی آیت نمبر دو زیادہ تفصیل اس آیت کی اور سورج صبح کی آیت نمبر نو انقلاب والے ان دو آیات پر دو الگ الگ بڑے پیارے بیانات بلکہ تحریریں ڈاکٹر سارا مصعب رحمت اللہ علیہ کی حضور نبی اکرم علی السلام کا مقصد بے عصد اس کتاب سے بھی تفصیلات زیادہ ملیں گی البتہ حضور نے قرآن کے ذریعے تلاوت بھی کی قرآن کے ذریعے لوگوں کا تذکیہ بھی کیا قرآن کے احکام کی تعلیم دی اور قرآن میں جو حکمت بیان ہوئی ان کو واضح فرمایا حضور کی دعوت کا بنیادی ذریعہ تزکیے کا بنیادی ذریعہ تربیت کا بنیادی ذریعہ قرآن اس قرآن سے اللہ والے حضور نے پروڈیوس کیے اس اللہ اللہ والوں کی اس جماعت نے اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہود کی آج ہم بھی چاہتے ہیں اس معاشرے میں واقعات تبدیلی آغاز قرآن سے ہوگا اللہ ہمارا یہ محفل میں بیٹھنا قبول فرمائے بارہ جو لوگ لائف دیکھ رہے ہیں ان کو اس وقت جائے اس وقت ایٹماسفیئر کا اندازہ نہ ہو یہاں لوگ پسینے میں شرابور ہیں لیکن بیٹھے میں قرآن کی برکت ہے اللہ بیٹھنا قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے اور اب ہم وہ ہو جنہیں اللہ قبول کرے اس معاشرے میں تبدیلی کے لیے اللہ مجھے بھی توقیق دے آپ کو بھی توفیق دے قرآن کا پڑھنا پڑھانا قرآن کا سیکھنا سکھانا قرآن کے ذریعے ایمان کی آبی آری کے ذریعے اللہ والے پروڈیوس ہو قرآن کے ذریعے دعوت کو پھیلایا جائے قرآن کے ذریعے تربیت کی جائے پھر ایک معاشرے میں بڑی ہلچل مچے گی تو ان ان شاء اللہ واقعیتن تبدیلی بھی ائے گی وہ ان کان من قبل لفی ضلال مبین اور یقینا اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے واخرین منهم لما يلحق بهم اور ان کے علاوہ ان کو بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے وہ هو العزیز الحکیم اور وہ غالب اللہ حکمت والا کون نہیں ملے حضور اول عربوں میں سے ہیں امیین ان کو کہا گیا برسوں سے کوئی کتاب نہیں آئی حضور اول ان میں سے ہیں مگر حضور کی رسالت تمام لوگوں کے لیے تو ایک جماعت تو وہ عربوں میں سے تیار ہو گئی مگر حضور کی رسالت سب کے لیے ہے اور ہم ان کے ادنا غلام ان کے ماننے والے یہ ہمارا بیان ہے کہ جن سے بھی ملے نہیں ان کے لیے بھی حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ذالک کا فضل اللہ ہوتی ہے معیشہ یہ اللہ تعالی کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے الفضل العظیم اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے اللہ کا فضل سب سے برکر حضور پر ہوا اربوں پر ہوا پھر ہم پر بھی تو ہوا نا بھائی کلمہ گو ہیں کلمے کی نعمت بھی لی اللہ اس کی قدر کرنے اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگلی چار آیات میں سورہ صف کی طرح بنی اسرائیل کا بیان انہوں نے کتاب کو پس کش ڈال دیا تھا یہ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا کافی تفصیل سے اب موضوع یہاں پر بھی آ رہا ہے مثال الدین الطورات یخملوحا کمس علحم یخمل اسفارا ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی پھر اس پر وہ کار بند نہ ہوئے اس کی ذمہ داری کو نہیں نبھایا انہوں نے ان کی مثال گدے کی طرح ہے یح میر السفارا جو کتابوں کا بوجھ لادے ہوئے ہو اللہ اکبر کیسی مثال گدے کی بھائی گدا تو گدا ہے نا اس پر اینٹوں کا بوجھ ڈال دو بولی میں بوجھ بوجھے کا بوجھ ہے جان چھوڑو جلدی سے ختم ہو کتابیں ڈال دو اور رسو کے فلسفے والی بھی بولا جلدی سے جان چھوڑو یہ ان کے لیے گدے کی مثال جان چھوڑانا چاہتے ہیں تو اللہ کتاب کو پس پشت ڈال دے یہود کا بیان ہو رہا ہے آگے سنیے بی سمت القومین کر ربو بھی آیا بری مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اللہ الحد القمر ظالمین اور اللہ ظالمین کے قوم کو ہدایت نہیں دیتا تورات کو ماننے سے انکار نہیں کیا تھا ان لوگوں نے بلکہ تورات کے احکام پر عمل نہیں کرتے تھے تو قرآن کہتا جھٹلایا انہوں نے آج کتاب کس کے پاس ہے ہمارے پاس مانتے تو ہیں مگر اس کے احکام پر عمل نہیں ہو رہا اور ان کے نفاذ کی جد و نہیں ہو رہی تو یہ عملا جھٹلانے کے مترادف ہے اللہ اس سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے ہے تلخ بات اس وقت یہی ہو رہا ہے اکثریت کا معاملہ اور ہماری عبرت کے لیے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے اچھا کیوں اس حرکت میں آ گئے وہ لوگ دنیا پرستی کی وجہ سے فرمایا کل یادین ہادو اے نبی علیہ صلاح فرما دیجیے اے وہ لوگوں جو یہودی ہوئے ان انضام تم انکم من دینی الناس اگر تم یہ گھمنڈ ہے کہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں تم اللہ کے چہیتے ہو دوست ہو فَتمنّو الموت كنتم صادقين تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو یہ البکرا میں بھی موضوع آیا تھا آیت تمنا نہیں کریں گے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ آگے بھیج چکے ہیں اور اللہ ظالمین سے خوب واقف ہے کل اے نبی علی سرم فرما دیجیے ان المع الذي تفر رون ہو جس موت سے تم فرار اختیار کرتے ہو فن نہ تمہیں آ لے گی تم علیبی و شہادہ لوٹایا جائے گا اس اللہ کی طرف جو غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے فیون تم تامل <تَعْمَدُونَ> پھر وہ اللہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم اعمال کیا کرتے تھے <تصفح> ان سے کہا اللہ کے چہیتے سمجھ تو اپنے آپ کو موت کی تمنا کرو اور کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے کرتوتوں کی وجہ سے کتاب بھی پسے پوچھ کی ڈالی دنیا کی محبت کی وجہ سے اور دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے چہیتے مگر مرنے کو تیار نہیں آج اللہ کے چہیتے ہونے کا دعویٰ کس کا ہے ہمارا ہی ہے بھائی ہم مرنے کو تیار ہیں ستائیس شبد میں تو ہم سب میں بھی آپ بھی سب کہیں گے وائی ناٹ اللہ خاتمہ ایمان پر عطا فرمائے لیکن الگ سے سوچیں بیٹھ کر مرنے کو تیار ہیں کیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو تیار ہے یہ ہے مسئلہ اس دنیا کی محبت میں ڈوبا ہے مسلمان تو اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈالا ہماری عبرت کے لیے اللہ نے پشتوں کا ذکر کیا اور حضور نے فرمایا انَ اللہ یرف او بادر کتابی اخوامن مسلم شریف کی روایت ہے اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج دے گا اور اس کو ترکر دینے کی وجہ سے زمین اور کر دے گا اقبال نے ترجمانی کی وہ زمانے میں معذرت سے مسلمان ہو کر اور تمخار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر یہ ہمارے لیے عبرت ہے اللہ مجھے اور آپ کو کتاب کو تھامنے کی توفیق دے الحمد للہ موجود ہے الحمد للہ کی محفل میں ہیں اللہ اور ہمارا جذبہ بڑھائے بہت ساری باتیں آفر آپ کو کی جا رہی ہیں کورسز ہیں دروس ہے قران کی طرف بڑھنا ہے جڑنا ہے اللہ ہم سب کو لبیک کہنے اور قران سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اگلے رکو میں جمعے کا بیان آ رہا ہے جمعے میں خاص بات ہے خطبہ نوٹ کیجئے گا ظہر کے کتنی رکعتیں ہیں چار جمعے کی کتنی رہ گئی دو دو گانگی دو خطبے عطا ہوئے درمیان میں امام صاحب بیٹھتے جمعے کا خطبہ حضور کا کیا ہوتا کان کان یقرؤل قران ویذکر الناس قران پڑھتے قران سے نصیحت قران پڑھتے قران سے نصیحت تو مسلمانوں کو بڑا اجتماع ہفتے بعد غفلت ہفتے بھر کی دور ہو جائے ایمان کی آبیاری ہو قرآن قرآن قرآن یہ حضور کا خطبہ تھا جمعے کا قرآن پر مشنبی ہوا کرتا تھا تو جمعے کی طرح ایران جمع جب جمعے کے دن تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے پکارا جانا اس کا طریقہ اذان ہم جانتے ہیں قرآن میں ذکر نہیں ازان کیسے دی جائے تو سنت نے بتایا حدیث شریف میں آیا پتا چلا کہ کوئی طریقہ تھا قرآن کنفرم کر رہا ہے یہ حدیث کی حجیت اور سنت کی اتارٹی کی دلیل بھی ہے تفصیل کا موقع نہیں جب تمہیں پکارا جائے جمعے کے دن نماز کے لیے فص آؤ اللہ ذکر اللہ تو اللہ کے ذکر کی طرف لبکو ایک مراد کیا ہے خطبے کی طرف آؤ کیونکہ اب خطبہ پہلے او نماز بعد میں ہے عید میں نماز پہلے خطبہ بعد میں جمعہ بھی پہلے ایسے تھا اس آیت کی صورت کے آخر میں بتائیں گے ان شاء اللہ ذکر اللہ اس صورت کے آخر میں کروں گا میں کیا بتا سکتا ہوں گی ان شاء اللہ تعالیٰ بس اولا ذکر اللہ کی یاد کی طرف لکھو یعنی وزر اور و فروغ چھوڑ دو اب یہ دنیاوی مش مشقتیں محنتیں معاش کی جدو سب چھوڑو اور اہتمام کر کے جمے کے لیے پہنچو ظالق یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو عورتوں پر جمعہ لازم نہیں ہے ہاں کہیں اہتمام ادا کر لیں ہر مہین میں تو کرتی ہے نا کچھ کراچی کی مساجد میں بھی اور مقامات پر بھی ادا ہو جائے گا عورتوں پر لازم نہیں کیا گیا باقی اور تفصیلات اپنی جگہ پر ہیں لیکن اہتمام کر کے جمعے کے لیے پہنچو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور اول اول پہنچو حدیث شریر میں آتا ہے جو شروع شروع میں آتا ہے اس کو کیسا سوا ملتا ہے اونٹ کی قربانی کا تھوڑی دیر میں آنے والا گائے تھوڑی دیر میں آنے والا بھیڑ تھوڑی دیر میں آنے والا مرغی اور اس کے بعد آنے والا انڈا انڈا اللہ کے رام صدقہ کیا اور جب امام خطبے کے لیے آ تو فرشتے رجسٹر کلوز کر دیتے ہیں اچھا آج امام کا خطبہ ہمارے عربی میں چار منٹ کا ہوتا ہے عالم عرب میں تیس منٹ کا ہوتا ہے تو ہمارے لیے اصل کیا ہے عربی خطبہ اس سے پہلے والی بات پہلے والی بات اس میں پہنچنا چاہیے بھائی وہ ہماری زبان میں اس لیے بیان کرا ہے کہ ہمیں واضح نصیت ہو اور جمے جمعہ بنانے والی خطبہ ہے اور وہ خطبہ ہمارے عربی میں رہ گیا مختصر جو مقامی زمان میں گفتگو ہوتی اس میں پہنچنا چاہیے فیداقی فی نماز مکمل ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ ازان ہو گئی ازان سے لے کے جمہ ادا کرنا اس درمیان میں ہر قسم کا کاروبار ہر قسم کی مصروفیت کو چھوڑ دو اس دوران میں کمایا گیا مال حلال نہیں ہے بھائی یہود کو پورا سیٹرڈے کہا گیا تھا ہمیں تو تھوڑا سا کہا گیا بس چھوڑ دو اس کو فن تشیر و فل اور نماز مکمل ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ و بغم انفر اللہ اور اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو روزی کو بار بار کیا کہا اللہ کا فضل ود کر اللہ کفیر اللہ الم تفلی ہوں اور قصبے سے اللہ تعالی کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا سکو یعنی کہ جمعہ جمعہ اللہ کو یاد کے اس کے بعد بھول گئے نہیں بھائی جمعے کے بعد بھی اللہ کو یاد کرنا ہے بقیہ نمازیں بھی تمام ادا کرنی ہیں اور بھی اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے اللہ میں توفیق دے اگلی آیت اس صورت کی آخری آیت ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ اول اول جمع بھی ترتیب یہ تھی کہ نماز پہلے تھی خطبہ بعد میں ایک مدابہ کچھ ایسی کیفیت تھی کہ قہد جیسی صورتحال یہ اجناس کی بہت کمی کا معاملہ تھا حضور نے نماز مکمل فرما دی اپ خطبہ دے رہے ہیں اتنی आवाज लगी لوگوں گلا لے کر لوگ اگئے گلا خرید لو کہیں ختم نہ ہو جائے لوگ اٹھ کر چلے گئے تو یہ قران ذکر کر رہا ہے آج لوگ گلا یا کاروبار کے چکر میں نہیں انٹرٹینمنٹ اور دیگل چیزوں میں زیادہ پھنس کر نماز کو چھوڑ اس پر ابھی توجہ آ رہی ہے تو اس کے بعد سے ترتیب یہ ہو گئی کہ جمعے کے دن خطبہ پہلے ہو گیا اور نماز بعد میں فرمایا راؤ او جب وہ کوئی تجارت دیکھتے ہیں کھیل تماشا تو اس کی طرف دوڑ دوڑنے لگ جاتے ہیں اور اے نبی آ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں کل ماند اللہ خیر اللہ تجارہ اینبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے الفاظ پہ غور کیجیے گا پہلے آئے تجارت یا کھیل تماشا بعد میں آیا پہلے کھیل تماشا پھر تجارت اور آج ہمارے اس دور میں کھیل تماشوں میں مبتلا ہو جانے کے امکانات بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور اس کو یہاں پہلے لائے گیا و اللہ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے کل مرد اللہ خیر اجارہ آپ فرمائیے جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے تجارت سے بہتر ہے یہ تمہارا کام کاج کو کاروبار کو چھوڑنا بہتر ہے ایک جمے سے دوسرے جمے کے گنا اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے اول اول آؤ آو تو عجر و ثواب دیتا ہے یہ جو اللہ برکت دے اس پر یقین رکھو یہ سب کچھ سے بہتر ہے رہا رسک دکان یہ وہ واللہ خیر اور اللہ بہترین رزق کو عطا فرمانے والا ہے تو معاش اور رزق کی تلاش کا مش مسئلہ رحمان کی عبادت کے ادا کرنے میں رکاوٹ نہ بنے ایک صورت اور پڑھ لیتے انشاءاللہ شاء المنافقون نام سے ظاہر ہے منافقین کا ذکر منافقین کی چار علامت باتمی اندر کیفیات کی وہ ہم نے سور حدید میں پڑھی اب چار علامات یہ چار درجات ظاہر میں کیا ہوتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں بہانے بناتے جھوٹے ہیں. اچھا جھوٹ کب تک بولیں گے تو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں آگے بڑھنے والوں کو روکنے کی کوشش کرتے یہ باتیں پہلے بھی آئی اور نمبر چار پوائنٹ آف نو ریٹرن کیا ہے اس وقت امیر کون تھے جمع کے حضور نبی اکرم علیہ السلام معاذ اللہ ان سے ہی نفرت ہو گئی یہ point of no چار منافقین کے بیان ہوں گے اس بیماری سے بچنے کے لیے کیا ہے وہ بھی ذکر آئے گا اور اگر یہ چھوٹ یہ بیماری لگ جائے تو آپریٹو کیور کیا ہے کیسے اس کا علاج کیا جائے وہ بھی اس صورت میں آئے گا گیارہ آیات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم گیارہ آیات مرادی سارے مباحث آ رہے ہیں اراجا منافق اے نبی علیہ جب یہ منافقین آپ کے پاس آتے تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں ولہ عالم ان کا اور اللہ جانتا ہے یقیناً اے نبی علیہ السلام آپ اللہ کے رسول ہیں ولہ منافقین اللہ کا اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافقین یقیناً جھوٹے ہیں عبداللہ اللہ بن عبی ایمان کا جھوٹا دعوے دار اپنے ایمان کا اظہار کرنے کے لیے جمعے کے دن پہلی سب میں کھڑے ہو کر کہتا لوگوں لوگوں سنو میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کا رسول ہے اللہ فرمارے کیا مسئلہ ہے بھائی اللہ کو خوب بتائی اللہ کا رسول ہے مگر اللہ گواہی ہے کہ یہ جھوٹے ہیں دل میں ایمان نہیں ہے ان کے تو جھوٹ بولتے ہیں یہ پہلا درجہ منافقین کا اور وہ نفا کیا ہے ہم سمجھتے ہوئے دین واضح ہے دین کے تقاضے واضح ہیں جان و مال وغانے کی بھی تقاضے آ رہے ہیں مگر دنیا کی محبت کی وجہ سے فرار اختیار کرتا ہے پھر پوچھا جاتا آتا کیوں نہیں اللہ کی قسم ایسا قسمیں بھی آگے آ, آ رہی میری بیوی بی کی ٹانگ ٹوٹ گئی میرا بچہ بیمار ہو گیا یہ سوریہ نصہ میں بھی ہم نے پڑا ہے تفصیل آ چکی سور توبہ میں بھی ذکر آ گیا بس انہیں بات کا خلاصہ اس مقام پر گویا کے آ رہا ہے اتخد و ایمان جم ند السد اللہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا اپنی جھوٹی باتوں میں وزن پیدا کرنے کے لیے قسمیں کھا کر چھ چھ مرتبہ بیوی کے نام توڑیں گے ہمارے مزاج کے مطابق سمجھ لیں سمجھ آتی مثال کتنی مرتبہ قسمے کھائے گا بھائی تو کہے گا نہیں اللہ کی قسم ایسا ہی ہوا ہے قسمیں کھاتے ہیں ڈھال بنا لی انہوں نے فرصد اللہ بس رکتے بھی ہیں اور دوسروں کو روکتے بھی ہیں اللہ کی راہ سے بلی کی تم کٹ جانا یاد گیا بس وہ مثال یہاں پہ ذہن میں لے آئیے آگے بڑھنے والوں کو روکتے ہیں تاکہ ان کا پیچھے رہ جانا نمایاں نہ ہو جائے بے شک برائے جو وہ عمل کرتے ہیں ذالک بھی انہم ثم کفروا فهم لا یہ اس نے انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی پس وہ سمجھتے نہیں ہیں کلما تو پڑھتے ہیں مگر اطاط رسول سے فرار دین کے تقاضوں سے فرار یہ ان کا عملا کفر ہے مانا کفر کیا تقاضے پر عمل نہیں کیا پھر مانا تقاضے پر عمل نہیں کیا تو ایک پوائنٹ آتا ہے کہ ان کے دلوں پر موہر لگا دی گئی پس یہ سمجھتے نہیں وہ ادار آئی تم تو عجیبوں کا اجسام ہوں اور اے نبی علی سنا جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو ان کے جسم آپ کو متاثر کرتے ہیں حضور سے خطاب کے صحابہ کو بھی ہے دنیا پر تو ڈیل ڈول تو ہوگا امپریسو کرے کرے گا تو کچھ تاثر لوگ لے لیتے ہیں دوسروں کو سمجھایا جا رہا ہے صلی اللہ علام کا مسندا گویا کے وہ لکڑیاں ہیں جن کو دیوار کے سہارے لگا دیا گیا ہو اللہ اکبر کیا مثال آ رہی ایک تنے کی جڑے کٹ جائیں وہ خود کھڑا تو نہیں رہ سکتا نا اب اس کو سہارا دینا پڑے گا دیوار کا ٹیک لگانے کے لیے جی جن کے کردار کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ان بےچاروں کو جھوٹا سہارا لینا پڑتا ہے وہ کچھ لفاس ہی کروائیں گے ہٹو بچوں کی سدائیں لگوائیں گے کچھ القابات لمبے چوڑے تاکہ لگے کہ کچھ ہیں حالانکہ اندر سے کیا ہے کھوپ لیں یہ سب نقل سید علیہ ہر بلند آواز کو اپنے اوپر گمان کرتے ہیں بلند آواز سے مراد کبھی جان لگانے کا تقاضا کبھی مال لگانے کا تقاضا ان کو لگتا ہے کہ ہماری تو جان ہی نکل جائے گی ہمارا تو مال ہی چلا جائے گا ہر بات کو اپنے اوپر ہی لے رہے ہیں فہدر ہم یہ دشمن ہیں اے نبی علیہ السلام آپ ان سے چوکن رہیے قوت الحمد اللہ اللہ انہیں غارت کرے انا یو کہاں سے پھرے جاتے ہیں وہ عیدا اب یہ چوتھی بات کیا نفاق کی گراوٹ ہے کہ حضور علیہ السلام سے اللہ نفرت ہو گئی معاذ اللہ معد اللہ ان کے استغفار کے حصول کے لیے بھی دعا کرانے کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہے یہ ان منافقین کا بیان اللہ میرے اور آپ کے دلوں کو نفاق سے پاک رکھے ڈرنا چاہیے دین ہم پر بھی وعدے ہو رہے ہیں فرار تو اختیار نہیں کر رہے ڈرنا چاہیے حضور نے دعا سکھائی اللہ مطاحر قلبی من النفاق اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے وَإِذَا لهم تعالو لكم رسول اللہ یہ تقر رسول اللہ اور جب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے بخشش کی دعا کریں اللہ کے رسول لوس تو یہ اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں یعنی نفی میں ہلاتے نہیں چاہیے استغفر اللہ ورائم یس الدون مستقبل اور آپ دیکھیں گے تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں اور یہ بڑے تکبر کرنے والے ہیں اب ان کی سخت سزا کا بیان لهم ام لم تستغفر لهم اے نبی ان لوگوں کے حق میں برابر ہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں نہیں یک فر اللہ ہرگز ان کو نہیں بخشے گا ان اللہ لا القوم اللہ فاسقین بے شک اللہ فاسکین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا اگلی آیات کا پس منظر یہ نیے بنی مستلق اما عائشہ بہمت لگی تھی یاد ہے وہاں پر ایک اور معاملہ بھی ہوا کہیں مہاجر اور انصار کے درمیان کچھ بات ہو گئی تو ذرا آواز بلند ہوئی تو عبداللہ بن اوبئی منافقین کا سردار وہاں موجود تھا بدترین بد کلامی کی اس نے کہا مدینے والوں کو اور ان کو کھلا کے موٹا تازہ کرو تم پر یہ بھونکرے اسرف فراللہ اشرف فر اللہ وہاں ایک ساتھی زید بن ارقم بڑے پیارے صحابی, صحابی نوجوان کم عمر تھے انہوں نے سننے حضور کو بتایا حضور عبداللہ بن ابئی کو بلوا کہ تم نے ایسی بات گئی کال نے میں نے تو نہیں گئی جھوٹ بول گیا اللہ نے وہی عطا فرماتی اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو, جو سچائی تھی اس کی دلیل آ گئی اور اس کا جھوٹا ہونا اللہ تعالیٰ نے ذکر کی الفاظ کیا تھے قرآن ذکر کر رہے ہاں یہ وہ لوگے جو کہتے ہیں یہاں پر فکو عند رسول اللہ فضو تم ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو اللہ کے رسول کے پاس یہاں تک کہ منتشر ہو جائے تم اپنا مال ہاتھ روک لو یہ منتشر ہو کے چلے جائیں گے جو ہجرت کر کے آئے اللہ اللہ کا تسکرہ وہی اللہ خزاں انسلام آباد ابلا کے نل منافقین علائف قہون اور اللہ ہی کے لئے آسمان اور زمین کے خزانے ہیں لیکن منافقین سمجھتے نہیں ہیں یقلونا کہتے ہیں یہ لوگ لہو رجا نل المدین اگر مدینہ کی طرف لوٹ کر گئے تو معزز ترین لوگ ضلیل لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے استخر اللہ یہ کہہ رہا ہے عبداللہ بن نبی کہ ہم معزز ہیں ہم ان ہی زلیوں کو باہر نکال کریں گے نکال باہر کریں گے محاذ اللہ اللہ کا تفسرہ ولی اللہ عزت ولی رسول ولی مومن اور عزت تو اللہ کے لیے اور اس کے رسول علیہ السلام کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے ولا کن المنافقین لا علام کی منافقین یہ رکھتے اور یہ کہہ گیا کس طرح کہیں جملہ سمجھ نہیں آتی بیٹا جو ہے ابد اللہ وہ اللہ کا نیک بندہ حضور پر ایمان لے آئے تھے یہ عبد اللہ جب پتہ چلا کہ باپ نے ابد اللہ بن اب یہ کہا تو مدینے کے باہر آ کے کھڑے ہو گئے کہ الفاظ واپس نکلے کا گھرنا اڑا دوں گا حضور نے بلوا لیا چھوڑ دو چھوڑ دو آنے تو بیٹے سے ہی اللہ تعالیٰ نے ضریل کر دیا عزت ساری اللہ کے لیے اس کے رسول علیہ السلام کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے ولا کن المنافقین اللہ عالم لیکن منافقین علم نہیں رکھتے بس یہ ایک رکو پڑھنے اور مختصر دعا کر کے پھر تراوی انشاءاللہ بس یہ رکو مختصر ہے اب یہ نفا کیسے پیدا ہوتا ہے بارہا سنتے آئے دنیا کی محبت میں ڈوب کر اس سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے مال اور اولاد فتنہ ہے کل پڑیں گے سورت اغابن میں ہاں ان کا خیر کا پہلو بھی ہے لیکن ان کی محبت میں ڈوب کر اللہ کو بھول نہ جانا ان کی محبت میں ڈوب کر یہ دنیا کی محبت کی دو بڑی علامت ہیں ان کی محبت میں ڈوب کر دین کے تقاضے سے فرار اختیار نہ کر لینا لا حکم اموال حکم والا اولاد حکم ذکر اللہ تمہارے مار تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے می فالخواسون اور جو کو یہ کرے گا تو یہی لوگ جو خسارا پانے والے ہیں اب بتایا جا رہا ہے کہ اگر خدانہ خاصے بیماری لگ گئی یہ چھوت یہ دنیا کی محبت لگ گئی ہے تو اس کا آپریشن کرنا پڑے گا وہ انفک ممارتی مول اور ہم نے تمہیں جو عطا کیا اس میں سے, اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے یہ دنیا کی محبت کی بہت بڑی علامت مال ہے اس کو لگاؤ اس کو نکالو اس کو نکالو بہتا ہوا پانی صاف ہے نا پانی آتا رہے جاتا رہے صاف مال آتا رہے جاتا رہے تو مالوی صاحب دل بھی پاک رہے گا خرچ کر دو فیقول عربی لولا اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے فیقول عربی اخرتنی قریب پھر وہ یہ کہے کہ اے مجھے ایک قریبی مدت تک کے لیے مہلک کیوں نہ دی دی صدق من تمہیں صدقہ کرتا ہوں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا ایسی بات توبہ میں بھی آ گئی نہیں آج موقع ہے ناؤ اینڈ نیور جسٹ ڈو اٹ والی بات ہے اذا و جب کسی کی اجل وقت معین آ جائے اللہ ہرگز اس کو مؤخر نہیں کرتا موت وقت پر آئے گی اس سے پہلے پہلے عمل کر لو و اللہ خمیرون اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہو واقف ہے صدق اللہ نظیم مختصر دعا پہ چارہ کا تراوی ادا کریں گے ان اللہ تعالیٰ بسم اللہ اللہ علی محمد علی محمد و, و السلم و اے اللہ ہم سب کا بیٹھنا ہم سب کا جمع ہونا قبول فرما یا اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی ہمارے گھر والوں کی ہمارے اساتذہ کی یا اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما اے اللہ ہماری نیک و جائز حاجات کو قبول فرما اے اللہ جتنے ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ جو متعلقہ ان کے معاملات ہیں. اللہ سب میں آسانیاں عطا فرما اے اللہ ہمارے مرحمین کی مغرت فرما دے اے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو ایمان کے ساتھ مکمل صحت بھی عطا فرما. اے اللہ جو مشکلات اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ان میں آسانی عطا فرما. اے اللہ ہمارے ایمان کی حیا کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں صراط مستقیم ہدایت اور استحکام اعتراف کرتے اے اللہ تو ہمارے کبیرہ، تمام گناہوں کو اپنے فضل سے معاف کر دے اے اللہ ہمارے حال پر ہم فرما اے اللہ ہر شر سے فتنے سے بچا لے مبارک رات ہے اے اللہ یہ قدر کی رات ہم سب نصیب فرما دے اللہ تحب۔ اللہ کاف کریم الفاف بچے بھی بیٹھے اللہ ان کی آمین کی لاج رکھ لے اللہ یہ ہمارے حق دعائیں قبول فرما لے عالم کے انسانوں کو ہدایت دے اللہ ہمارے مسلمان بھائی بہن دنیا بھر میں جہاں میں اللہ کی مدد فرما اے اللہ ہر شر سے فتنے سے محفوظ فرما اللہ شہر اس ملک کی حفاظت فرما اللہ اس ملک کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنا اللہ ہمیں سچی پکی انسداری اجتماعی توبہ کی توفیق اے اللہ تمام مسلمانوں کے دلوں کو ہدایت کی طرف پھیر دے اے اللہ امت کو وحدت عطا فرما اے اللہ امت کو جمع فرما خیر پر جمع فرما اے اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھ اے اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ نسیف فرما اے اللہ موت کی سختی سے بچا لے اے اللہ ایمان پر خاتمہ نسیف فرما اے اللہ بری موت سے محفوظ السماد اے اللہ قیامت کی ذلت سے ہمیں بچا اے اللہ قیامت کی ذلت سے بچا اللہ ہم سب کو آسان راضی ہو جا اللہ رض قیامت نبی اکرم علیہ السلام کی شفا نصیب فرمات اللہ ان کے سامنے ہمیں رسوا نہ کرا اللہ ہاتھوں جامع نصیفات اللہ جنت الفردوس میں ان کا مبارک مبارکس اللہ آپ کے رضا ہم سب کو عطف. اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اللہ ہم سب سے راضی ہو اللہ غذب اور غصے سے بچا ال راضی ہو جا اللہ اپنا دیدار نصیب فرمات وصل الله على النبي الكريم وعلى آله واصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أحمد ورحمت السلام عليكم ورحمت لله <تصفيق> بل أكثرهم لا يعقنون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان له كانوا يعلمون فإذا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْنِصِينَ لَهُ الدَّيْنَ فَنَجَّاهُمْ مِنَ الْغَرَقِ إِذْ كَانُوا فِي مَوْضِعٍ يَغْشَاهُ مَوْجٌ كَثِيرٌ وَإِذْ يَتَوَفَّى مَوْتَانِ